سورة الطور مکی سورت ہے طور ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت میں لی تھی جہاں اس پہاڑ کا نام ہے ویسے طور عبرانی زبان میں اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر کے سبزہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور انہ اذاب ربک لواقع ما لہو من دافع قسم ہے تور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفاع کرنے والا نہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن اقوام پر عذاب بھیجا کہیں آسمان سے جو کہ مضبوط چھت ان کی حفاظت کی ہے اسی آسمان سے ان پر عذاب آ گیا جیسے قومی لود پر پتھروں کی بارش ہوئی یا یہ سمندر جو انسان کے لیے اتنا نفامند ہے یہ سمندر ان کے لیے عذاب اور سزا بن گیا جیسے کہ قوم فرون یا قوم نوح جیسے کہ غرق کر دی گئی تو جہاں سے چاہے اللہ عذاب بھیج سکتا ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں یوم تمور سما امورا جس دن آسمان ڈگمگائے گا لڑکھڑائے گا جیسے کہ ہلا جاتا ہے اب یہ قیامت کا ذکر ہے وہ تثیر الجبال سیرا اور پہاڑ اوڑے اڑے پھریں گے تباہی ہے اس روز ان چھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں یعنی قتل الخرا والی چیز ہے قیامت کے بارے میں سیریس ہوتے ہی نہیں قیامت بس ایک دلچسپ ٹاپک ہے قرآن کو ایز ان انٹلیکچوئل ایکسرسائز پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت ڈسکشن کر لیا ذرا سا موضوع تبدیل ہو گیا زبان کا ذائقہ بدل گیا اس سے زیادہ کچھ نہیں زندگی کے معاملات پر زندگی کے روٹین پر کوئی امپیکٹ نہیں قرآن کا کوئی اثر نہیں نہ بول چال پہ نہ حال ہولیے پہ نہ رسومات پہ نہ سوچ پر نہ دل پر نہ دماغ پہ تو پھر کیا ہوا یہ تو کھیل تماشا ہو گیا قرآن ناؤزب بلّہ بس ایک انٹرسٹنگ بک موڈی قسم کے لوگ دل چاہا تو عمل کر لیا دل چاہا تو نہیں الفون یہ جو آج کھیل رہے ہیں اپنی حجت بازیوں میں جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تم کو سوج نہیں رہا اب تم جھلسو اس کے اندر تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے تمہیں ویسا ہی بدلا دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے صبر کرو یا نہ کرو دنیا میں تو بڑی ویلو تھی صبر کی دنیا میں صبر کرتے تو جنت کے بڑے بڑے محل خرید لیتے کیا کچھ خرید لیتے لیکن یہ صبر سمجھیے کہ ایک ایسا چیک ہے جو کہ ٹائم باؤنڈ ہے موت کے ساتھ ایکسپائر ہو جاتا ہے اب کسی کے ہاتھ میں ہنڈریڈ ملین کا چیک ہو اور وہ کیش نہ کرائے اس کو اور تاریخ گزر جائے اس کے بعد دوڑے کیش کرانے کے لیے تو کتنا بے وقوف ہوگا تو آج صبر کا بہت صلاح ہے اللہ کے ہاں آج صبر نہیں کر سکتے تو پھر جہنم پر کیسے کریں گے بتائیے اور کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی ہے جو دنیا میں صبر کر لیتے ہیں ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ پر صبر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور جو دنیا میں صبر نہیں کر سکتے ٹمپٹیشنس کے اوپر گناہوں کے اوپر تنقید کے اوپر تلخی کے اوپر یا مذاق کے اوپر یا نفس کی خواہشات کو جو نہیں تھام سکتے تو پھر بالاخر جہنم میں تو صبر کرنا ہی ہوگا اس کے برعکس صبر کرنے والوں ان کا انجام بتایا گیا ان المتقین فی جنات و نعیم متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب ان کو دے گا اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تم تعملون کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے کیا لگ رہا ہے کیسے جاب سے فارغ ہوتے ہیں ویکیشن پہ جاتے ہیں تو دنیا میں تو مومن اپنی جاب پر ہوتا ہے نا شہادت الناس کا فریضہ انجام دینا ہے آل اولاد کو جہنم سے بچانا ہے اپنے آپ کو تھامنا ہے کہیں شیطان سے جہاد ہے کہیں معاشرے سے کہیں نفس کے ساتھ گھر والوں کو بھی دین بتانا ہے خود بھی قائم رہنا ہے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اتنے کام اتنے کام اتنا مصروف فرصت نہیں تو اب جب اللہ کے پاس پہنچے گا اب اس کی ویکیشن اس کی چھٹی شروع کھاؤ اور پیو مزے کرو متقین تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے اللہ سر و تختوں کے اوپر جو کہ قطار در قطار رکھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کو بیاہ دیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے یعنی ہر ایک کی جان اللہ کے ہاں مورگز ہے اتنا عمل لے کر آؤ اور اپنی جان چھوڑا لو اب ہمارا کتنا مورگز ہے جتنا زیادہ ہم نے قرض لیا ہوتا ہے اتنا بڑا مورگز رکھانا ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کتنا عمل لے کر جانا ہوگا اللہ کے ہاں جہاں ہم اپنی جان کو چھڑا سکیں جہنم کے عذاب سے تو آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کو اللہ نے کتنا قرض دیا ہے کتنا حسن ہے آپ کے پاس جوٹ ڈاؤن کر لیجیے کتنا بڑا گھر ہے کتنا پیسہ ہے کتنا زیور ہے کتنا قیمتی کپڑا پہنتی ہیں اولاد کتنی اچھی ہے شوہر کتنا محبت کرنے والا ہے آپ کی صحت آپ کا آئی کیوں کتنا ہے تو اپنا اسٹیمیٹ لگا لیجیے اسی حساب سے عمل لے کر جانا ہوگا ہر ایک کا رہن اللہ کے ہاں مختلف ہوگا اپنی اپنی نعمتوں کے حساب سے और جو کامیاب ہو گئے वह امدد نہ ہوں بفاقہتوں ولہم مما یشتہون ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے وہاں وہ ایک دوسرے سے جامے شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے اس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اور نہ بدکرداری اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی اقبا لابار دو ہم آباد یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے یہ انداز آپ دیکھیں دنیا میں تو باضطفہ ڈسکشن کی بھی فرصت نہیں ہوتی اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے اب وہاں کام تو کچھ ہے نہیں تو بس اب گپ پہ ہی ہیں بات چیت ہے اور ماضی کو یاد کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں گے کہ اچھا بتاؤ تم یہاں کیسے پہنچے تمہیں کیا عمل جنت میں لے کر آیا قالو انا کنہ قبل فی آہلہ مشفقین یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے کیا ڈرتے ہوئے یہ آخرت ہاتھ سے جانے کا خوف اس کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت چھن جائے ہماری آخرت چلی جائے گھر والوں میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کی اصلیت کھلتی ہے میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھی ہوتی ہوں نا آپ مجھ کو نہیں جان سکتی کہ میں اصل میں کیسی ہوں میری اصلیت کیا ہے میں آپ کو نہیں جان سکتی ہم ایک دوسرے کے سامنے بہت اچھا بن کر آتے ہیں ہمارے ڈرائنگ روم مینرز بڑے پلیزنٹ ہوتے ہیں بڑے پولائٹ ہوتے ہیں بڑے ہم ماڈسٹ لگ رہے ہوتے ہیں بڑے خوش مزاج لگتے ہیں اصل میں تو پتہ چلتا ہے گھر والوں کے ساتھ جب معاملہ کریں بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے کیا لہجہ ہے شوہر کے ساتھ سسرال میکے والوں کے ساتھ ماں بہنوں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ جو ہم سے نیچے ہیں جن پر ہم حاوی ہیں جو ہمارے انڈر کام کرنے والے ہیں ہمارے ملازم سروینٹس یا ہمارے جونیئرز ان سے بات کرتے ہوئے ہمارا لہجہ کیسا ہوتا ہے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہم ڈسپلے پر نہیں ہیں ابھی تو ہم ڈسپلے پر ہیں نا ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں جب ڈسپلے پر نہیں ہوتے تب بھی یہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے تو انسان لوگوں کی نظروں کے سامنے کچھ نہ بننے کی کوشش کرے اس کے دو رخی شخصیت نہیں ہونی چاہیے ٹو فیسڈنس نہیں ہونی چاہیے جیسا اندر ہو ویسا باہر ہو باطن اور ظاہر ایک جیسا گھر کے اندر گھر کے باہر ایک جیسا اولین حقدار ہمارے اچھے اخلاق کے اور ہماری اچھی باتوں کے ہمارے اپنے گھر والے ہوتے ہیں اسی طرح جب انسان اپنوں میں بیٹھتا ہے تو پھر بعض دفعہ زبان بھی اس کی قابو سے باہر ہو جاتی ہے اپنائیت کے نام پر ہی تو غبتیں ہوتی ہیں اپنایت کے نام پر تو بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی وہ ڈرتے رہتے تھے کہ ہم کہیں اپنوں میں بیٹھ کے بھی اللہ کو ناراض نہ کر دیں دوسرے یہ کہ اپنے گھر والوں کی بھی خواہشات اور خوشیوں کا خیال تو رکھتے تھے جو کہ رکھنا چاہیے انتہائی پسندیدہ جذبہ ہے بیویوں کے لیے بھی فرما دیا آشروح بالمعروف بیویوں کے ساتھ بہترین طریقے سے گزر کرو ہر طرح ان کا دل رکھو دل بہلاؤ اور ہم خواتین کے لیے بھی یہی ہے ہر طرح سے شوہر کو راضی رکھیں ماں باپ کو بچوں کو سسرال کو سب کو بھرپور کوشش کیجیے اچھی بیٹی اچھی بہن اچھی بیوی اچھی بہو اچھی ماں بننے کی لیکن ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو کراس نہیں کرنا یہ نہیں ہو کہ ان کو خوش کرتے کرتے اپنی آخرت برباد کر دیں یا یہ کہ ان کو راضی کرتے کرتے ان کی آخرت برباد کر دیں دنیا میں اتنا لاٹ کریں بچوں کا اتنا لاٹ کریں کہ ان کو فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھائیں اتنا زیادہ بیٹیوں سے محبت کریں کہ کہیں کہ نہیں اگر ان کو اسلام پر چلایا اور اس حساب سے لباس ان کو پہنایا تن کو تو ٹراما ہو جائے گا آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گی پیئر پریشر ان پر آئے گا تن کو تو کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ نہ ہو جائے تو اتنی محبت کی کہ بالاخر اولاد کو اس جہنم کے شولوں کے حوالے کر دیا تو وہ بہت ڈرتے رہا کرتے تھے کہیں آخرت نہ برباد ہو جائے مشفقین جو ڈرا وہ خوش قسمت ہے اور جو لاپرواہ رہا کہ ٹھیک ٹھاک ہے اس اوکے okay, سب ٹھیک ہو جائے گا یہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے یہ کیئر لیس ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہم دنیا کے لیے کتنا ڈرتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کہ ایک دن ان کا اسکول لیٹ نہ ہو اٹھا دیتی ہیں مائیں گھسیٹ کے کھڑا کر دیتی ہیں بستروں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو سونے دیں مونٹی سیری کے بچوں کو کیسے اٹھایا جاتا ہے بعض دفعہ منع منہ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سو رہے ہوتے ہیں لیکن ماں اٹھا کے بھیج دیتی ہے نا وہ اچھی اب آپ سوچیں اگر میری اور آپ کی اماں نے ایسا ہمارا لاٹ کیا ہوتا کہ جب دل چاہتا اسکول بھیجتی جب ہم منع کرتے تو نہ بھیجتی تو کچھ کلاس میں آپ ہوتیں کلاس فور میں شاید بیٹھے ہوتے اب تک آگے نہ بڑھے ہوتے تو جو یہ رویہ ہم دنیا بنانے کے لیے اختیار کرتے ہیں وہ آخرت بنانے کے لیے بھی اختیار کرنا ہے ڈریں ان کے بارے میں یہ ڈر بڑی قیمتی چیز ہے اپنے بارے میں بھی ڈریں تو اللہ نے اس ڈر کا نتیجہ کیا دیا فمن اللہ علیہ و اقوام اداب آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا انا کنہ من قابل ان ولبر الرحیم ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے واقعی ایسے مواقع آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ بس نہیں چلتا لگتا زندگی اپنے قابو سے باہر جا رہی ہے کوئی نہیں بات سن رہا کوئی ساتھی نہیں مل رہا کوئی بات نہیں اللہ تو ہے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیے خوب خوب دعائیں مانگنی ہوتی ہیں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بلبوتے ہم کچھ کر نہیں سکتے جب تک اللہ ہی نہ چاہے تو اللہ کی مدد اور وہ کون ہے وہ تو واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے فضکر. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے مایوس مت ہوئیے بچے پچاس سال کے بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں کبھی مایوس مت ہوں کبھی یہ مت کہیں کہ فلا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کوشش آپ طرح طرح سے چیز کو چینج کیجئے اپنے بچوں کو ہم جو چیز نیوٹریشنل کھلانا چاہتے ہیں ایک طرح سے وہ نہیں کھاتا تو ہم دوسری طرح وہ سالن نہیں کھاتا لیکن گوشت اس کے لیے ضروری ہے تو ہم برگر بنا دیں گے ہم پیزا بنا دیں گے وہ دودھ گرم نہیں پیتا اوورٹین ڈال کے نہیں پیتا تو ہم ملک شیک بنا دیں گے ہم کھپ نہیں جاتے بتائیں اپنے بچوں کو کھلانے کے پیچھے کھپ جاتے کسی نہ کسی فارم میں ان تک پہنچا کر رہتے ہیں اسی طرح بالکل ان کی روح کی غذا ہے قرآن ایک طرح نہیں سنتے دوسری طرح دوسری طرح نہیں سنتے تیسری طرح. طرح نہیں سنتے اس طرح ان کو تو پہنچا کے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے چھوڑ نہیں دینا کہ اچھا نہیں سنتے اس طرح بتایا تھا نہیں سنا کیا پتا آپ کا طریقہ ٹھیک نہ ہو ان کو ٹیسٹ اچھا نہ لگا ہو اب ٹیسٹ چینج کر دیجیے چیز وہی ہوگی میتھڈ ڈفرینٹ ہوگا فضک کر نصیحت کیے جائیے. کچھ پتہ نہیں کس کے دل میں ایمان کی کلی بس کھلنے ہی والی ہو جسٹ اباؤٹ ٹائم تو کیے جائیے فما انتبی اُن ولا مجنون اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں ان سے کہی اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقلیں ان کو ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں ام ہم قوم تعاون یا در یا انات میں یعنی دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں ہم یہ قلون تقاو والا ہو بل کیا یہ کہتے ہیں اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں ام خل قمن غیر کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے بل یوقنون اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے یعنی جتنی ریزسٹنس کھڑی کر رہے ہیں سوالات کی شکل میں اور اعتراضات کی شکل میں اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے بل لا یوقنون یقین نہیں ہے ان کو مسئلہ یہ ہے ام اند ہم ربک ان کا ام ہمسو ترون کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کے سنگن لیتے ہیں ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کئی زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں کیا ان کے پاس غائب کے حقائق کا علم ہے اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں اب دیکھیں نا ہنڈریڈ پرسینٹ سائنٹیفک اپروچ ہے کہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے مائنڈ اوپن ہونا ضروری ہوتا ہے کھلا دماغ روشن خیالی ضروری ہے سارے آپشنس کھلے رکھیں اس کے بعد پھر آپ ریسرچ شروع کریں اور آپ دیکھیں کیا یہ بات ہے پتا چلا نہیں یہ بات تو نہیں ہے تو جو غلط بات تھی وہ نکل گئی اس کو کہتے ہیں نا کنفرمیشن بائی ایلیمینیشن کیمسٹری کے اندر ایک چیز نکل گئی دوسری چیز نکل گئی آخر میں کیا بچا صحیح جواب تو ایک ایک سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے جو ان کے غلط عقائد غلط نظریات کے اوپر زد لگاتا ہے جا کر اور آخر میں بچے گا کیا صحیح جواب بچ جائے گا اگر یہ واقعی ریسرچ ہیں اگر یہ واقعی حق کی تلاش میں ہیں ان سوالات کے جوابات جب ان کو ملیں گے یہ حق تک پہنچ جائیں گے ہاں اگر یہ حق نہیں چاہتے چالیں چلنا چاہتے ہیں تو پھر اور بات ہے پھر اللہ نمٹ لے گا ام یوریدو نا کہ یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں پاک ہے اللہ اس شک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اب بات کیا ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ پہلے کر لیا ہے رزلٹ پہلے ہی لکھ لیا ہے ریسرچ بعد میں شروع کر رہے ہیں تو ظاہر اب تو نہیں مانیں گے کہ مقدمے کا فیصلہ پہلے کر لیا جائے پھر مقدمہ دائر کیا جائے تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا میک بلیو فیک سارا تن کو تو ہدایت چاہیے نہیں پہلے ہی فیصلہ کر کر ائیں ماننا نہیں ہے وہ یرا کس فم من سما اسق تن يقول سحاب مركوم یہ لوگ اسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو اومڑے چلے آتے ہیں بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس دن یہ مار گرائے جائیں گے جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آ سکے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں وصب لک میں رب بے نہ بس صبر کیجئے اپنے رب کا فیصلہ آنے تک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے آپ کے ذریعے سے مجھ سے اور آپ سے بھی ہمیں بھی صبر کرنا ہے مخالفت کی وجہ سے حق کو نہیں چھوڑنا بلکہ ماحول کو فرما برداری کا ماحول بنانے کے لیے جہاد کرنا ہے ماحول ہمیں نافرمان نہ نا بنائے ہم ماحول کو فرما بردار کر دیں یہ ہوتی ہے مومن کی شان یہ ہے ویل پاور کہیں کانفیڈینس کو آزمانا ہے تو یہاں آزماؤ یہ بھی تو ایک میدان ہے اور قوت کہاں سے آئے گی صبر کی وہ سب دے ربین تم جب اٹھو تو اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تصویح کرو اور رات کو بھی اس کی تصویح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی ہی تقوم جب آپ کھڑے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اس میں خوب بحث مباحثہ ہوا ہو وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف فرما دیتا ہے جو وہاں ہوں صبح نہ قلعہ وبی اشد اللہ اللہ اللہ انتا از تک فرو کا دوسرا کلمہ ہے کہ جب انسان نیند سے اٹھے تو یہ الفاظ کہے لا الا اللہ شریق اللہ کل شع قدیر سبحان اللہ والحمد ولا الا اللہ واللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت اللہ بالله یہ بخاری میں موجود ہے ایک اور حدیث میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب انسان نماز کی ابتدا کرے تو اللہ و اکبر کے بعد یہ الفاظ کہے سبحانہ تو تسبیح ہر موقع پر جہاں سے بھی انسان اٹھے محفل سے مجلس سے نماز کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے یا سونے کے بعد بیدار ہو ہر لمحہ اللہ کی تسبیح